اللہ رب العالمین والآقباتو للمتاقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال الله تعالی و تبارکہ و تعالی فی شان حبیبہ مخبرن و آمرا ان الله و ملائکتہ جسلونا علی یا یُہ الزینہ منوسل علیہ وسلم تسلیما سلاۃ و السلام علیک یار ولا علکہ و اصحاب یا محبوب رب العالمی تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلہ مجتو کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شاشحات بھی اللہ جلہ و کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زب الاحتشام معزز مکرم محتشم سامعین مرتبت مذبت وقار علماء کرام سامعین خواتین و حضرات منتظمین سیال کوٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بفضل ہی تعالی سات روزہ فہم دین کورس آج اختتام کو پہنچ رہا ہے آج کا عنوان عشق و محبت کا عنوان ہے عشق کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے عشق کا مرکز کوئی بھی ہو سکتا ہے چونکہ جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو دل میں کوئی بسے گا بھی دل کی دھڑکن میں کوئی مکین بھی ہوگا غم اگرچہ کو سل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے غم عشق اگر نہ ہوتا غمے روزگار ہوتا اسے اس چٹکارا ہی نہیں اقبال نے بھی کہا تھا شیشہ دہر میں مانندے نندے ناب ہے عشق روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق دلے ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے کسک اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں ہے جھلک اس کی تو سینے عشق سے خالی نہیں ہو سکتے اب عشق کرنا ہے تو کس سے کریں اس سے عشق نہ کریں اتنا مشورہ ہے کہ اس سے عشق نہ کریں کہ جس کی محبت رول دے عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے کام کا آدمی نکمہ ہو جائے تو ایسا عشق کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ عشق کرو جو بلال کو رش کے کمر بنا دے محبت کرنی ہے تو اس سے کرو جو دنیا کے اوپر بھی بازو پکڑے حشر کے دن بھی نہ چھوڑے میں ایک سادی سی بات کہا کرتا ہوں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ گھومنے والا شخص ہوں یہاں فجر کے بعد روز آتا ہوں اور دوپہر میری لاہور ہوتی ہے اور شام گجرا والا کینٹ میں ہوتی ہے اور رات میری لوئیاں والا میں ہوتی ہے تو رمضان المبارک کے دنوں میں بھی میں گھومتا ہوں اور عام ایام کے اندر تو ایک ٹانگ پنجاب کے ایک گوشے میں ہوتی ہے اور دوسری دوسرے کونے میں تو میں اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے پڑھتا ہوں نظر سے گزرتے ہیں کچھ اداس کر دیتے ہیں کچھ دکھی کر دیتے ہیں تو باس گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے اس کے محبوب نے اس سے دھوکا کیا فراڈ کیا اور اب یہ کہہ رہا ہے سنم بے وفا تو میں کہتا ہوں کوئی سے بتائے کہ پیار کرنا تھا تو اس سے کرتا جو حشر کے دن بھی وفا کی ریت نبھانا جانتا ہے جو ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا بلکہ دنیا کو کہے گا آؤ اس محبوب کے دامن میں لپٹ جاؤ یہ لاج نبھانا جانتے ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے متسا آیا رسول اللہ حضور قیامت کب آئے گی تو پوچھا ماں آ دت تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی تو اس نے کہا کہ میں کسرت سوم کی کسرت صلات کی بات نہیں کرتا اگر جی یہ سب کچھ اس کے دامن میں تھا تو ناز اس پہ نہیں کیا کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی جس سے پیار کرے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی اس لیے کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ حشر کے دن ہم حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو محبت کا ربط اور رشتہ اور تعلق ان سے قائم کرو جن کی محبت آدمی کو نکمہ نہیں کرتی بلکہ نکموں کو بھی کام کا بنا دیتی جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کو یہ بھی معاشرہ حق نہیں دیتا تھا کہ وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیں اور جن کو ساتھ بٹھانے اور ساتھ چلنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا پھر حضور علیہ السلام کی محبت کا جوہر نصیب ہوا تو امیر المومنین حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور جب بلال آئے تو کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا <تصفيق> بلال انتا سی بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی میرا تو تو آکا لگتا ہے نا تو یہ وہ محبت ہے جو پست کو بالا کر دیتی اور پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچا دیتی تو ہم نے اپنے دل کا رشتہ اور ربط اس آقا سے جوڑنا ہے تاکہ ہم پستیوں سے نکل کر کے بلندیوں کی طرف فائز المرام ہو جائیں ہماری ذلت ہماری رسوائی اور ہماری پس ماندگین کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ربط حضور سے کمزور ہوا تو ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے جب حضوص سے ربط ہمارا مضبوط ہوگا تو بحر و بر پہ چھا جائیں گے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارض تہامہ سے گزر رہے تھے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کسی نے کہا عمر تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں کہا یہی بات مجھے رلا رہی ہے میرے باپ خطاب نے مجھے اسی جگہ پہ پانچ اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن میں سیدھا کرو میں آگے والا سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا تیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا میں بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کر لیتا تو درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ ایسا تھا کہ پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے آج تئی لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے شرق سے لے کر غرب تک انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر <تصفح> سے تو پانچ اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو ساری عزتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں تو حضور کی دہلی سے نصیب ہوئی اور آج بھی اگر ہم ان عظمت رفتہ کو پانا چاہتے ہیں ہم انہیں کمالات کو پانا چاہتے ہیں تو ہم پھر حضور کی دہلیز پہ آنا ہوگا اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چوڑیں تو جو خلاصہ اور جو رس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو تو پھر لوہ بھی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے قلم بھی تمہیں دے دیں گے تم جو چاہو گے لکھ لوگے پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے شرط یہ ہے کہ وفاق کا رشتہ حضور کی ذات سے مستحکم ہو جائے اور ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے ہمارے ہاتھوں سے اس دامن کو چھڑانے کے لیے دیدہ اور نادیدہ کوششیں کی گئیں تاکہ ہمارا ربط حضور سے کمزور ہو جائے شاعر مشرق نقاد مغرب ترجمانے حقیقت اور حکیم المت علامہ اقبال علیہ رحمٰ جس نے اس امت کا مرض بھی دریافت کیا اور اس کا علاج بھی بتایا وہ فرماتے عہد ما مارا زے بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر ہمارے عہد نے ہمارے عصر روا نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا اس لیے کہ ہمیں ذات رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے میں نظام میں مبتلا کر دیا اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ امتی بیٹھ کے نبی کا علم تول رہے ہیں یہ کہتا ہے شیر ہے دوسرا کہتا ہے سوا شیر ہے تیسرا کہہ رہا ہے ایک چٹانک اور ڈال لو کس کو تول رہے ہو شرم نہیں آتی سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور مع کا حساب تو ہو سکتا ہے منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا عقل کے ترازو پہ مجھے شوق آئے تو میں آپ کو, آپ کو شوق آ جائے, چلو مجھے لو لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو اسے تولا جا سکتا ہے میں تو اپنے سیدھے لہجے میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان آش کا اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دن ہو شور ڈٹھا اللہ والیا گال مکا دیتی تا ہو ڈھاسا ہو ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے سدرا پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تو یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے ناداں جو متلک تھا مقید کر دیا تھی تو ابھی تک کنان کے کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے تو اللہ وسط نظر دے دے اور اللہ ادب نصیب فرما دے میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے فرمایا کرتے تھے یار نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے اور لوگ نظام کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے کبھی علم کو تولتے ہیں کبھی نظر کو تولتے ہیں کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہور جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے کا تالا کلّا تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس مہمان ہے یہ تو میرا شوہر ہے کہاں سے دیکھتی ہے جنت سے اور جنت کہاں ہے سدرا سے آگے اور وہاں سے ہور دیکھتی ہے بزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ ہور کون ہے میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی بی تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی بی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا آزم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے وہ کہتا ہے یار نو میلی آخ نہ نہیں سیں کافر ہو کے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا ہے یہ اتنی نازک بار ہے عزت بخاری کا شیر ہے اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدین جا یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئیں وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں اللہ اکبر وہ بھی سانسوں کا شور کہتے ہیں کہیں بید نہ ہو جائے ایک بزرگ تھے ساری زندگی مدینہ منورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیارے نور نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری نصیب ہو عمر کے آخری حصے میں مقدر جاگا اور دیار حبیب کی حاضری نصیب ہوئی تلامزہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسو ٹپکتے ہیں اللہ آپ کو نصیب کرے جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے پھر ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر سانس ایک مہک لیے ہوئے طلوع ہوتی ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے تو پھر قدم قدم پہ آنسو وارفتگی کیفیات کا جہاں جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روزہ انور کے پاس جاتے ہیں مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے تلامزہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں کتنے دکھڑے ہیں جن کی گٹڑی باندھ کے لائے ہیں حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتا نہیں کتنا وقت لگ جائے گا لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بڑھ گئے مریدین کی توقع کچھ اور تھی انہیں حیرت ہوئی ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا حضور کے روزائے انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بھڑاپے کو آواز دیتا ہے پکارتا ہے کہ اے پے, تو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے آج تو کہاں چلا گیا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا تو ایک کیفیت یہ بھی ہے لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ دو لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے خیر مریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلگتے ہوئے روتے ہوئے اور مدینے کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے پتہ نہیں کتنی گٹلیاں باندھ کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے اور ایک شاعر بولا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں تو کہا عزرت سمجھ نہیں آئی تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے رو برو کھڑا رہا جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا کہیں سانسوں کا شور بے ادبی نہ بن جائے محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں اور کہاں کے کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولا جا رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں جا سکتا تو محبتوں کا فقدان ہو گیا اور سینے سے وہ نور چھن گیا اور نقصان ہو گیا آئیے دوبارہ سے اس پیار کی جوت کو جگائیں اور حضور سے تعلق کو مضبوط کریں ایسے لوگوں کی طرف ٹیڑی نظر سے بھی نہ دیکھیں لٹ جائیں گے کچھ پلے نہیں رہے گا حضور علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی حساس ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کے ساتھ بلا مشروط محبت کریں اور حضور علیہ السلام سے الفت کا ربط اور رشتہ ایسا جوڑ لیں لازوال ہو اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے آلہ حضرت تو کہتے ہیں کہ لہد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے وہ کہتے ہیں یہ چراغ تو ہم قبر میں بھی لے کے جا رہے ہیں اس لیے کہ اس قبر میں بھی اجالا ہوگا تو اس کے رسول کا ہوگا دل دے دی رشنائی میاں صاحب بولے دل دے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. تو اس روشنی نے دنیا میں بھی اجالے کرنے ہیں اور قبر میں بھی اجالے کرنا ہے مجھے یاد آئے شیخ عبدالحق مہدس دیل بھی. فرماتے ہیں جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے جی چاہتے ہیں زندہ ہی قبر میں چلے جائیں. اللہ اکبر اس لیے کہ وہاں حضور آئیں گے یہ تو محبت والوں کی بولی ہے یہ تو پیار والوں کا انداز ہے تو حضور علیہ سلاد کی محبت حضور کا پیار ایک مومن کے سینے کا زیور ہے یار یہ تو وہ محبوب ہیں جو صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے محبوب محبوب دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہیں پیار کی ایک کہانی سنا مسجد نبوی کا ماحول ہے ہجوم آشکا ہے صحابہ بیٹھے ہیں آقا کریم ممبر پہ جلوہ فراز ہونے لگے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بائیں دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آیا اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ رونے والے کی کیفیت یہ ہے کنا کا تل جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو تو وہ اونٹنی چیختی ہے اس طرح رونے والا اس درد سے روتا ہے دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا فناز النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حضور ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں ایک سمجھ چل دیے کھجور کا ایک خشک تنہ پڑا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے اس پر دستے برکت اور دستے شفقت پھیرنا شروع کر دیا اور اس کی گھگی بند گئی جس طرح بچڑا ہوا بچہ ماں کو ملے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس خشک تنے سے اس طرح کی آوازیں آنے لگی آج پہلا موقع تھا کہ حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے تھے اور پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول کریم واضح فرمایا کرتے تھے ممبر بنایا گیا تو اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ایسے روتا تھا جس طرح بچے بلک کے روتے ہیں یہ اونٹنی بچہ گم کر بیٹھتی ہے تو روبو روتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آگوش میں لے لیا اور اس کو تسلی دیتے رہے آہستہ آہستہ اس کی آواز تھمی پھر حضور دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور آکا کریم میں صحابہ کے چہروں پر استےجاب دیکھا حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے یہ کیا منظر ہوا کہ ایک درخت رو رہا ہے تو اسلام فرمانے لگے لَو لَم اے صحابہ اگر ممبر سے اتر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ تابی ہیں وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے اور پھر زارو کتار روتے اور کہتے یار حضور کا پیار تو درختوں کے کلیجے میں رکھا ہے اور ہم تو سینے میں دھڑکتے ہوا دل رکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے مستند امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا ایک ممولہ تھا آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی جو ہے وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا کبھی اندر کبھی باہر کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے اور آکا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فساکانہ تو اس کے دکھ ہی دل کو قرار آ جاتا وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں آؤ تمہیں کہانی سناؤ کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دے تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے تو جب پتھر حضور سے پیار کریں درخت حضور سے پیار کریں جانور حضور سے پیار کریں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ پیدا ہو تو ہم تو حضور کے غلام ہیں تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں اور ہمارے لیے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے اور ہماری دنیا بھی حضور ہیں ہمارا دین بھی حضور ہے مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہماری تو کل کائناتی رسول اللہ کی ذات ہے اور اگر حضور علیہ السلام سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک الگ ہو جائے تو سینکڑوں بھی زیرو ہوں تو وہ زیرو ہوتے ہیں لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو وہ زیرو بھی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے ہے اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں خود ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے پھر انہوں نے عزتیں پائی آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا علی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو ورنہ ہم سب قاصر ہوں گے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا علماء کرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے برس میں نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے یہ اس دور کا اوباما تھا لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تاحد نظر لوگ جو بیٹھے ہیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا جبکہ اس دور کا جو ہے وہ اوباما تھا لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے مزم کا نام کیا تھا تو ایک ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ نام تو ہے حضور کے ساتھ پھر آئیے اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ہبشی کو دوام ہے رومی مٹ گیا اور ہبشی وہاں چلا گیا جہاں شہن روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے بلال کا کالا رنگ ہوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے اور رومی کا نام بھی مٹ گیا اس کا نشان بھی مٹ گیا اگر چاہتے ہو کہ لا زوال ہو جائیں اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جائیں اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا امر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا یار ایک منڈا تھا اس کو جانتا کوئی نہیں تھا میں نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا ہے چند اس کے جو قدبت والے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے وہ کہتے بچپن میں باہر نکل گیا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نام کا لڑکا بھی ہے لیکن پھر ایک دن آیا کہ ہر شخص کا رخ ڈھوک کشمیری کی جانب تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آمر چیما کی گلی کے اندر اتنے گلدستے پڑے ہوئے تھے کہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی اور جس نے اس کو دیکھا تھا شک پڑا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے وہ بھی چھاتی تان کے کہتا تھا ہاں میں اس کا یار ہوں یار اسے تو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن زمانہ اس کا بھی یار بن رہا ہے اور لوگ جو اس کے والد سے دور کی شناسائی رکھتے ہیں وہ بھی کہتا جی میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں یہ تعلقات کیسے جاگے اور یہ کس طرح شناسائی ہوئی یہ صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نہیں تو لاہور کے کوچائے چابک سوارا کی کہانی سن لو بیٹا لوہاروں کا ہے اور دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا ہے اور اسے کوئی گلی میں بھی نہیں جانتا اور پھر ایک دن آیا وہ زمانے کے سینوں کے اندر دھک دھک کرنے لگا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی اس زمانے میں جن کے ایک لاکھ مریدین تھے کوئی معمولی نام نہیں ہے امیر ملت علیہ الرحما کا امیر ملت جنازے میں شامل ہوئے غازی الدین لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا تھا اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہے میرے دل میں کبھی یہ منگ نہیں جاگی کہ میں فلاں بادشاہ ہوتا فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے کہا بڑے بڑے پہلوانوں کی تذکرے پڑے ہیں میرے دل میں یہ ارزو بھی جاگی کہ فلان پہلوان میں ہوتا فرما لگے ہاں ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے پڑھے ہیں میرے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہوئی کہ فلان ولی میں ہوتا آج میرے دل میں رہرے کے خیال ا رہا ہے کاش اج اس چار پائی پہ میں ہوتا میں نے خود اپنی انکھوں سے غازی عامر چیمہ کہ مزار کی پائتی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا ربا میں تین یہ نہیں کہنا آمر چیمہ بنا دے, دے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے تو یہ سرخرو ہے حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا یہ سلا نصیب ہوتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان است بہرو بر در گوشائے دامان اس اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور کا عشق سامان زندگی بن جائے پھر کیا بھوک رہ جاتی ہے بندے کو پھر بہرو بھر اس کے دامن کے کونے میں بدے ہوئے ہوتے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا اگر حضول کے غلام بن جاؤ گے ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی حضرت سفینہ کہتے جنگل میں بھٹک گیا اور کافلہ مجھ سے جدا ہو گیا اور جنگل تھا اور وہاں شیر کثرت سے پائے جاتے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر انسانی بو کے میری جانب بڑھا اور میرے اوپر حملہ آور ہونے والا تھا وزرت سفینہ سے آبی رسول کہتے ہیں سے جب میں نے شیر کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ oh, جنگل کے شیر سن میں رسول اللہ کا غلام ہوں فرماتے شروع کر دی زبان حال سے کہہ رہا تھا اگر تو رسول اللہ کا نوکر ہے تو میں تیرا نوکر اور وہ مجھے جنگل سے باہر چھوڑ کے آیا اور کہتے ہیں جب میں رخصت ہو گیا تو وہ دم ہلا رہا تھا گویا مجھے الوداع کہہ رہا تھا. تو اگر ہم پست سے بالا ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہی سہارا ہے ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے مصطفیٰ جانے رحمت کا کہ ان سے وابستہ ہو کے اپنی پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیں ذرہ خاک ہم سریعہ ہو جاتا ہے اور پست بھی بالا ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کے پیچھے ہوتا ہے ہماری تو زندگی حضور ہیں ہمارا تو سب کچھ حضور ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو اور کائنات کا کل اثاثہ ہمارے لیے ذات رسالت ماب ہیں اس لیے آج اس کورس کا اختتام ہم حضور کے نام سے کر رہے ہیں اور اسی عزم کے ساتھ کہ جو زندگی کی باقی ساعتیں ہمارے پاس میسر ہیں ہم جیئیں گے تو حضور کے لیے ہم مریں گے تو حضور کے لیے اور حضور سے وفاق کا رشتہ مستحکم رکھیں گے تو یہ دنیا بھی ہماری ہے بہر و بر بھی ہمارے ہیں اور آخرت بھی ہماری ہے اگر آقا سے رشتہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا ہم کسی کام کے نہیں رہتے تو ان کی نسبتوں نے ہماری زندگی کو سوار دیا اور زندگی کو نور دی اور زندگی کو جمال دیا اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے پورے سات دن آپ تسلسل سے سنتے رہے اور میں بولتا رہا درمیان میں وقفہ نہیں دیا آپ کو ایک نعرے کا بھی لیکن آج عشق کے رسول کا عنوان ہے تو میں خود ایک نعرہ لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کی ذوق کی, کی آبیاری بھی ہو جائے تو جب نعرہ لگے تو وہ کڑکتی بجلیوں کے ماحول میں ہو اس حال والوں کی آواز جو آخری حال میں بیٹھے ہیں ان تک پہنچے اور ان کی آواز یہاں تک پہنچے اور وہ دل کی صدا ہو دل کی آواز ہو اور پھر ہم سلام پڑھیں گے اور سلام کے فوراً بعد انشاءاللہ شاء دعا کی طرف بڑھیں گے نارا تک بھی اللہ آپ کو دنیا خط کی بلائیاں نصیف یہ وہ جذبے ہیں جو دلوں سے نکلتے ہیں اور ایسی قوم کو کوئی نہیں دبا سکتا جس قوم کے سینوں کے اندر یہ حرارت اور یہ جذبے موجود ہو جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اس کا منع ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر ہر فرون کو ہر حامان کو ہر کارون کو ہر شدید کو ہر شداد کو اور ہر قوت جو اپنے آپ کو سپر کہہ رہی ہے وہ پاؤں تلے روند کے کہتا ہے تو کیا ہے میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور جب بندہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا دامن پھیلا ہوا ہوتا ہے اور وہ سبز گمبد پر اترنے والی رحمتوں کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بکاری ہوں آپ کی دہلیز کا میں نوکر ہوں آپ کی چوکھٹ کا اور وہ خیرات مانگ رہا ہوتا ہے تو جب بھی یہ نعرے لگائیں یہ رسمی نارے نہ لگایا کریں اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ کی بڑائی بول رہے ہوں اور ہر فرون کو پہنٹ لے روند رہے ہوں اور جب یا رسول اللہ کے لفظ لبوں پہ ہوں تو پھر جھولیاں ادب سے پھیلی ہوئی ہوں اور حضور کی بارگاہ میں است کر رہے ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں تم بھی عجیب لوگ ہو یا رسول اللہ کہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے جب کہتے ہو یا رسول اللہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے میں آواز دوں کسی کو اس کا نام لے کے بلال نام ہے بلال تو وہ مخاطب ہوگا تو آگے میں کچھ کہوں گا کہ پانی دو یہ کرو وہ کرو کچھ تو کہوں گا میرے پاس آؤ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تو تم یا رسول اللہ کہ ایک دفعہ آواز دیتے ہو پھر اس کے بعد کچھ کہتے ہی نہیں ہو یہ تو تمہارا نارا ہی مکمل نہیں ہے یہ بات کی جاتی ہے یہ نارا کامل نہیں ہے پورا نہیں ہے تو اس کے علماء نے بڑے جواب دیے ہیں لیکن میں سادہ سا جواب یہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جب بچہ بلکتا ہے اور وہ کہتا ہے امی آگے کچھ نہیں کہتا ماں جا... جانتی ہوتی ہے اسے دودھ چاہیے یہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے اسے کپڑا چاہیے اسے بھوک لگی ہے اسے کھانا چاہیے اسے پیاس لگی ہے اسے پانی چاہیے بیٹے کا کام بلک کے امی پکارنا ہوتا ہے امی کو پتا ہوتا ہے اس کو کیا دینا ہے تو عاشق نے یا رسول اللہ پکارنا ہوتا ہے پھر رسول کو پتا ہوتا ہے غلام کو کیا دینا ہے اور اس کو کیا چاہیے جب سارے پکارے ہوتے ہو سکتا ہے ہر کی خواہش الگ الگ ہو تو پھر رسول اللہ ہر کو الگ الگ دے رہے ہوں اللہ اکبر ظہوری کہتے ہیں ایک پیا سن دا لکھا دیا بولیاں اللہ اکبر آکا دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں ایک پیہ سن دے لکھا دیا بولیاں اللہ اکبر جب حضور کے روزے پہ جائیں نا نصیب ہو آپ کو تو بابے جبریل سے لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو مجھے اقبال کا شیر وہاں بڑا یاد آتا ہے شش جہت روشن زی تاب روئے تو شش جہت روشن زی تاب روئے تو ترکو کو تاجی کو عرب ہندو تو اقبال کہتا ہے چھ سمتیں آپ کے چہرے کے نور سے چمک رہی ہیں حضور یہ ترک بھی, تیرے ہیں. یہ عرب بھی تمہارے غلام ہیں اور یہ تاجک بھی تمہارے نوکر ہیں اور یہ ہندوستان کے رہنے والے بھی تمہارے نوکر ہیں پوری کائنات تیری ہی دہلیز کی بیکاری ہے وہاں تو شاہ بھی جولی پھیلا کے مانگ رہے ہوتے ہیں اور میرے امام بولے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تو آئیے تکبیر کا نعرہ اس کے تقاضوں کے ساتھ اور رسالت کا نعرہ اس کے تقاضوں کے ساتھ حضور کی رحمت کو آواز دیں جس کا بیٹا امی کہہ کے چپ ہو جاتا ہے تم یا رسول اللہ کہ چپ ہو جاؤ پھر کیا ضرورت ہے تمہاری تم نہیں جانو گے رسول جانتے ہوں گے اللہ اکبر تمہاری وہ ضروریات بھی ہوں گی جو تم نہیں جانتے ہوں گے رسول اللہ ان کو بھی جانتے ہوں گے تو آئیے پھر حضور کی بارگاہ میں بھی اس کریں اور نعرہ تقویر لگا کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور پھر فوراً ادب سے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر نظریں جھکی ہوں گی اور اپنے آپ کو مواجہ شریف کے سامنے کھڑا کر کے یوں کہہ دیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور پھر ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے حضور کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں جو مانگیں گے عطا فرمائے گا تو دو نعرے میرے ساتھ لگا تکبیر نار رسالہ پاکستان, پاکستان پاک فوج پاک فوج کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کو قلم ملے ہیں رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لینا अब थमना